ان کا کہنا تھا کہ اپنی کتابوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں ان کے آخر وقت کا ایک واقعہ ہے جب مرض الموت ان پر تاری ہوا وہ اس وقت اپنے گھر کا نقشہ بھول گئے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوٹھے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے یا جس دالان میں میں لیٹا ہوا ہوں اس کے داہنی طرف کون حصہ ہے اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس الماری میں واجد علی شاہ کی کتابیں ہیں وہ کھول کر چار پانچ کتابیں لاؤ اور میں دیکھوں کہ آیا اب بھی میں ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتا ہوں یا نہیں اور سب کو تو نہیں لیکن کچھ کتابوں کو انہوں نے پہچان لیا یہ تذکرہ ہے لکھنؤ کے پروفیسر مسود حسن رضوی ادیب مرحوم کا اور یہ مثال ہے ان گنے چنے لوگوں کی جنہوں نے کتاب کو بھی ویسے ہی چاہا جیسے اولاد کو آج ہم لکھنؤ کے کتب خانوں اور دستاویزوں کے ذخیروں کی بات کر رہے ہیں تاریخ چاہے کچھ بھی کہے اس شہر کی روایت یہ تھی کہ واجد علی شاہ نے اس وقت چھاپا خانہ لگایا جب بہت سے ہندوستانیوں نے کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی تھی ان سے اَدھ چھنا تو علم کا ذوق ساتھ لیے وہ کلکتے پہنچے اور وہاں بھی سب سے پہلے وہی مدبہ سلطانی قائم کیا اور مشین سے رات دن کتابیں نکلنے لگیں مگر پھر جو حال لکھنؤ کا ہوا وہی اس کے کتب خانوں کی درگت بنی زوال آیا تو بنیادوں میں اتر گیا چنانچہ علم کی وہ شاندار عمارتیں کبھی کی ڈھہ چکی ہیں جو کچھ بچا ہے اس کی دیواروں میں بھی شگاف ہیں شہر کے کتب خانوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے امیر الدولہ پبلک لائبریری کا نام آتا ہے جہاں اردو فارسی اور عربی کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے خصوصاً تاریخ کے موضوع پر یہ جگہ کسی خزانے سے کم نہیں اس کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی کا کتب خانہ ہے جو ٹیگور لائبریری کے نام سے مشہور ہے یہاں بھی چھپی ہوئی اور ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے مگر ان کتب خانوں میں تحقیق کرنے والے اسکالروں کو بہت تشویش ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتظام اچھا نہیں خصوصاً اردو کتابوں کی حالت خراب ہے اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کتب خانوں کا جو عملہ ہے اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اردو سے واقف ہی نہیں تو اب صورت یہ ہے کہ محقق خود ہی جائیں سرگردانی کریں تو عجب نہیں کہ الماریوں اور بستوں کے اندر سے ایسے ایسے درے بیش بہا نکلیں کہ دنیا علم کی آنکھیں چگا چوند ہو جائیں مثلاً لکھنؤ کی امیر الدولہ لائبریری کے بارے میں اردو کے مشہور محقق مشفق خاجہ بتا رہے ہیں وہاں تو ابھی ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے مخطوطات پہ کام کیا ہے تو بڑی عجیب عجیب چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں شورا کے خود نوشتہ دواوین اور بعض تصانیف جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی تھیں وہاں دستیاب ہوئی ہیں تو باقی یعنی لکھنؤ میں ایک اور چیز ہے جہاں کا ریکارڈ یعنی ادبی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے ابھی تک عام نہیں کیا گیا اور وہ ہے وسیقہ آفس کا ریکارڈ وہاں پر لکھنؤ کے شاہی خاندان سے متعلق افراد کے بارے میں جتنی معلومات موجود ہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں اور یعنی کاش وہ اس ریکارڈ کو شائع کرنے مشفق خاجہ لکھنؤ کے وسیقہ آفس کا ذکر نکل آیا تو شہر کے اسٹیٹ میوزیم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس بارے میں آئیے اردو اور فالسی کے محقق اور استاد ڈاکٹر نیئر مسود رضوی کی رائے سنیں ایک اور اچھا مغزن کتابوں کا اور کتابوں سے زیادہ دستاویزوں کا لکھنؤ کے اسٹیٹ میوزیم میں ہے یہاں خرابی یہ ہے کہ یہاں مثلاً پورے پورے بستے ہیں اور فہرست میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ منتشر تحریروں کا ایک بستہ یا اگر بیاز ہے تو متفرق تحریروں کی بیاض لیکن وہ متفرق تحریریں کیا ہیں کس کی ہیں کتنی اہم چیزیں ہیں اس میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور وہاں بھی وہی دقت ہے کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ فارسی نہیں جانتے یا اگر جانتے بھی ہیں تو بہت کم جانتے ہیں وہ پرانی فارسی اور پرانی تحریر کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وجہ سے اس کی, کی کیٹلاگنگ میں زحمت ہو رہی نیر مسعود رضوی لکھنؤ کا جو کتب خانہ خصوصیت سے قابل ذکر اور قابل تعریف ہے وہ ہے ندوت العلماء کا کتب خانہ جس میں اردو فارسی اور عربی کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے ایک تو خود اس ادارے نے علم کی دیواروں پر کتابوں کے بے شمار چراغ چلائے ہیں دوسرے یہ کہ نوالم کتنے اہل علم نے اپنے پورے پورے ذخیرے ندوت العلماء کو توحفتَن دے دیے مثلا مولانا عبد کا بے مثال کتب خانہ منتقل ہو کر ندوت العلما میں چلا آیا اس طرح یہ ذخیرہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس کا انتظام بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کو کوئی کتاب درکار ہے تو وہ فوراً ملے گی اچھی حالت میں ملے گی اور اپنی جگہ پر ملے گی دینی مدرسوں نے شہر لکھنؤ کو بہت سے کتب خانے دیے ہیں مثلا کتب خانہ ناصریہ جو مولانا ناصرالملت کا قائم کیا ہوا ہے اسی طرح مدرسۃ الواعزین سلطان المدارس مدرسہ نازمیا سے فرقانیہ ان سب کے اپنے اپنے کتب خانے ہیں جو اگرچہ کے لیے مخصوص ہیں مگر ان میں اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے مثلاً مشہور فارسی تذکرے نشتر عشق کا بہت اہم مخطوطہ سلطان المدارس میں ہے مگر اس سے شاید ہی کوئی فائدہ اٹھاتا ہو کیسی ستم ظریفی ہے اس کے بعد آئیے شہر لکھنؤ کے ذاتی کتب خانوں میں چلیں کبھی سینکڑوں ہوں گے مگر اب شمار کرنے کے لیے دو ہاتھوں کی انگلیاں بہت ہیں سب سے پہلا ذاتی ذخیرہ ریاست محمود آباد کا ہے اس کتب خانے کی مطبوعہ کتابیں تو محمود آباد ضلع سیتا پور میں ہیں لیکن تمام قلمی نسخے لکھنؤ کے محمود آباد ہاؤس میں محفوظ ہیں چونکہ راجاؤں کا جمع کیا ہوا کتب خانہ ہے اس لیے اس میں بعض نہایت اہم مختوط ہیں اس کا کچھ احوال پروفیسر گوپی چند نارنگ سے سنیے جتنے بھی کلیکشن پرائیویٹ تحویل میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ان سے عوامی سطح پر استفادہ ممکن نہیں ہوتا تو برسوں ایسے کتب خانوں اور ذخیروں کے تالے بھی نہیں کھولے جاتے لیکن یہ واقعہ ہے کہ مہاراجا صاحب محمود آباد ان کی علم پروری اور ان کی اردو دوستی اور ان کی علم دوستی کی وجہ سے ہمارے دوست جو ہیں کلام حیدری صاحب جو کشمیر میں پڑھاتے ہیں اور لکھنؤ میں آتے جاتے رہتے ہیں مہاراجا صاحب کی وساطت سے انہیں کئی بار موقع ملا ہے یعنی اوپن نہیں ہے وہ ہر شخص کے لیے لیکن کلام صاحب نے دیوان میر وہاں سے لیا انیس کے بہت سے مراسی نادر اور بہت سی اور غیر مطبوعہ تحریریں اور اس طرح کے مخطوطات ان سے استفادہ کر کے کچھ چیزیں مہاراجا صاحب کے کلیکشن کی شائع ہوئی ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ دوسرا بڑا ذخیرہ پروفیسر مسود حسن رضوی مرحوم کا ہے یہ ایک فرد واحد کی کوشش لگن اور علم سے عشق کا نتیجہ ہے وہ سن بائیس کے لگ بھگ لکھنؤ یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے تھے اور اسی وقت سے کتابیں اس طرح جمع کر رہے تھے کہ خود اپنے بہت سے ضروری اخراجات انہوں نے ترک کر دیے تھے ان کے کتب خانے میں اردو اور فارسی کی بعض کتابیں نہایت نادر ہیں خاص طور پر مسیحوں کا ذخیرہ ان سے بہتر کسی کے پاس نہ تھا اسی طرح واجد علی شاہ کی جتنی تصانیف مسود حسن رضوی ادیب کے ذخیرے میں موجود ہیں کہیں اور نہیں ہوں گی ان کے شاندار ذخیرے کا قابل قدر حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو توحفتاً دیا گیا ہے جنہیں علم کی لگن ہو ان کا بڑا عالم محقق استاد یا راجا مہاراجہ ہونا ضروری نہیں لکھنؤ اس معاملے میں بڑا خوش نصیب شہر ہے نیئر مسعود رزوی نے ہمیں ایک دلچسپ شخصیت کے بارے میں بتایا محمد رشید صاحب سیکرٹریٹ ملازم ہے کوئی بڑے عہدے پہ نہیں ہیں لیکن ان کے شوق کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کتاب ان کی نظر میں آ جائے جو برائے فروغ نہیں ہے تو وہ پوری کتاب نقل کر لیں گے خود میرے والد مرحوم کے ذخیرے کی بعض کتابیں جو تین تین سو صفے کی تھیں وہ انہوں نے آریتن لیں اور تین تین چار چار راتیں جاگ کر خود اور گھر والوں کو ملا کر پوری پوری کتاب نقل کر لی ہے یا کسی رسالے میں کوئی اچھا مضمون نظر آیا اور وہ رسالہ ان کی دسترس میں نہیں ہے تو وہ پورا مضمون نقل کر لیا اس کے علاوہ کتابیں خریدتے بھی ہیں جب تک اس ذخیرے کو آنکھ سے دیکھا نہ جائے یقین نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنی اہم چیزیں اسی طرح لکھنؤ کے اسلم محمود صاحب ہیں جو وزارت قانون میں اوقاف کے شعبے میں ملازم ہیں ان کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے اور اس مد میں وہ بہت بڑی رقم صرف کرتے ہیں ان کے احباب بتاتے ہیں کہ وہ جب کبھی سرکاری دوروں پر جاتے ہیں تو الاؤنس کی ساری رقم کتابوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایک اور صاحب کا ذکر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں وہ محمد اسحاق صدیقی صاحب رشید صاحب اور اسلم صاحب کو صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے خود لکھتے نہیں ہیں اگرچہ میں بہت اصرار کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی مستفید کیجیے اپنے مطالعے سے لیکن وقت نہیں ملتا کچھ اس طرف ان لوگوں کی طبیعت نہیں آتی اسحاق صدیقی صاحب لکھتے بھی بہت ہیں علمی موضوعات سائنسی موضوعات مذہبیات کا تقابلی مطالعہ اس طرح کے مضامین برابر لکھتے رہتے ہیں کئی کتابیں بھی ان کی چھپ چکی ہیں اور ایک کتاب پر یونیسکو کا انعام بھی مل چکا ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ محدود وسائل کے آدمی ہیں لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے جتنی گنجائش ہے وہ سب کتابوں کی خریداری پہ صف کر دیتے ہیں دفتی کے ڈبے لالا کے جمع کریں گے پھر اس میں کتابیں سجائیں گے اور وہ بھی اس طرح کمر بستہ ہیں کہ جب آپ کو کوئی ضرورت ہو وہ آپ کی حتی امکان مدد کریں گے اس کے بعد نیئر مسود رضوی صاحب نے کہا کہ ان کے نزدیک یہ ذاتی ذخیروں والے حضرات زیادہ قابل قدر ہیں البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ذخیروں کی باقاعدہ فہرست سازی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص خود کتابیں جمع کرتا ہے اس کو ہر کتاب کا پورا احوال معلوم ہوتا ہے لیکن بعد والوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے رضوی صاحب کو اس کا ذاتی تجربہ ہے ان کے والد پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب مرحوم کے کتب خانے میں پندرہ ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں خود پروفیسر صاحب کو ہر کتاب کا علم تھا چنانچہ فہرست سازی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی نیر مسعود رضوی صاحب کے بقول ابا کو اگر کوئی کتاب نکلوانا ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فلاں کمرے میں فلاں الماری ہے اس کے تیسرے خانے میں داہنے ہاتھ سے پانچویں کتاب ہے اتنی موٹی ہے سرخ رنگ کی جلد ہے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 اور ان ہزاروں کتابوں میں ظاہر ہے کہ کچھ اندازہ تو ضرور ہے کہ کون کتاب کہاں ملے گی لیکن جیسے وہ اپنے وقت میں اپنی زندگی میں ایک منٹ کے اندر کتاب نکال لیتے تھے میں اتنی جلدی نہیں نکال سکتا تو اب اس فکر میں ہوں کہ اس کی باقاعدہ کیٹالوگنگ ہو لیکن اس میں وہی کہ اپنے ذاتی دوسرے کام یہ مصوفیتیں وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی قدم کسی قسم کا اٹھانا چاہیے تاکہ ذاتی ذخیروں کی فہرست سازی بہت قاعدے سے ہو جائے اس لیے کہ بہت اہم کتابیں ذاتی ذخیروں میں موجود ہیں جن کا علم بہت کم لوگوں کو ہے تو یہ تھیں لکھنؤ اور لکھنؤ والوں کی باتیں بعض فنی دشواریوں کی وجہ سے ہم ڈاکٹر نیئر مسود رضوی کی خود اپنی آواز نہ سنوا سکے اور ان کی کہی ہوئی باتیں یہاں اسٹوڈیو میں پڑھی گئی ہیں اگلے ہفتے شہر لاہور کے کتب خانوں کا ذکر رہے گا انشاءاللہ اللہ